السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے جی میری آواز آ رہی ہے جی ماشاءاللہ تو موجن بھائی روم میں ہیں تو موجن ہیں روم میں تو موجن ہے نہیںمون بھائی آپ نے مجھے وہ بغدادی قاعدہ جو دیا تھا آپ نے دیا تھا نا ہاں جی آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے مجھے وہ فائل جو ہے آپ مجھے دے دیں میرے پاس وہ نہیں ہو سکا نا مجھے نہیں معلوم پر تھا ہاں جی آپ مجھے دے دیں میں انشاءاللہ شاء آپ کے لیے خصوصی علیحدہ وقت نکالوں گا انشاء اللہ ہاں جی تو تموجن بھائی کو بھی انوائٹ کریں تھوڑا سا ان سے التماز کریں جناب ذرا ہمیں بھی اپنا دیدار کرا دیجیے گا ہم بھی آپ, آپ کی دیوانے ہیں جناب تو موجن بھائی ہم غریبوں کو گھاس بھی نہیں ڈالتے میں جب بھی دیکھتا ہوں ہاتھ کھڑا کر کے تو جناب سب بھاگ جاتے ہیں ہاتھ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آئندہ ہاتھ نہیں کھڑا کرنا جیو. اس لیے کہ ہاتھ کھڑا کرنے سے نا بعد میں مجھے تکلیف ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے نہیں ڈانٹ تو نہ دے جیتے موجن بھائی کو یہ تو ہماری جان ہے جی جی تو ہاں جی تو کل بھی میں بیٹھ بیٹھ کے چلا گیا تھا کوئی بیچارہ روم میں ہم گریبوں کو سننے والا ہی کوئی نہیں تھا جزاک اللہ خیر جی اور خصوصی طور پر تموجن بھائی یہ تین چار درست جو ہیں آپ کے لیے یہ تین چار درست جو ہیں آپ کے لیے ہیں آج کا نہیں آج کا بھی اس میں شامل ہے کیونکہ حدیث جبریل شروع ہو گئی ہے حدیث جبریل آج کے درس میں شروع ہو گئی ہے تو وہ بڑی اہم حدیث ہے اور اس کے بارے میں تو علماء کرام کے جناب بہت سے اقوال بھی ہیں تو بڑی اہم اہم یہ حدیث ہے اور اس, اس, اس کو تو خصوصی طور پر آپ کو سننا چاہیے اس سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے انشاءاللہ ہیں جی تو ابھی آہستہ آہستہ کیونکہ اس حدیث پر اس اکیلی حدیث پر شاید دو تین چار درس مجھے دینے پڑے ہیں جی لیکن آج آہستہ آہستہ چلتا چلتا, چلتا امید ہے کہ میں اے اے تھوڑا کچھ بیان کر دوں گا لیکن جب وہ آیت آئے گی علم مسا اور اس پہ مجھے ایک دو درس جو ہے نا خصوصی طور پر دینے پڑیں گے جی تو بھائی بات یہ مائیک میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں اس کے بعد میں نے درس شروع کرنا ہے آج کل کلاس بھی آپ لوگوں نے بند کی ہوئی ہے وہابیوں کی کلاس لے رہے ہیں اور میری کلاس نہیں لے رہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے جزاک خیر السلام علیکم جی السلام علیکم اصل میں انہوں نے سر حدیں بڑی کلاس کر دی ہیں اب حدیں انہوں نے ختم کر دی ہیں ان لوگوں نے یہ حدیں انہوں نے کلاس کر دی ہیں بالکل تو کل ویسے میرے ہاتھ لگ گئے تھے اس وقت ایک پاس روز زمین روم میں اور پھر میری ان کی بڑی تو میں گالی گلو سے باتیں چلی گئی تھی پھر وہ روم بند کر دیا گرنا پڑا لوگوں کو آخر میں تو کل بڑی مشکل سے روم سے باہر ملے ہیں مطلب ان کے ریکارڈنگ میں ادھر سیف کرتا جا رہا ہوں اور یہ گالی پہ گالی امام اعظم بس وہ ایک ہوتی ہے تو اس لیے آج کل ہم نے جو سیاسی اصل میں سوشل روم میں لوگ آتے ہیں سوشل روم میں لوگ آتے ہیں اور وہاں پر یہ کمینے بیٹھ کر الٹی سیدھی باتیں کرتے تو بس تو آلموسٹ یہ بند تو ہو گئے ادھر آنا اتنی بار میں نے ریکارڈنگ پلے کی ہیں کہ اب ان کو شرم آنا شروع ہو گئی ہے اللہ کے ولیوں کو گالی خیر القرن کو گالی تو ان چیزوں کو پھر پروپیگیٹ بھی کرنا پڑتا ہے نا جی جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ تو پروپیگنڈا مہم ہے دنیا میں جس کی باتیں زیادہ بہتر جائیں گی اس کا پیغام جلدی جاتا جاتا ہے تو اس لیے دو چار دن میں نے آپ سے ریکویسٹ بھی کیا کہ دو چار دن مجھے دے ذرا میں نے یہ آپ کو در سے سنوں گا باقی میں نے تھوڑی ان کی کلاسیں لینی ہے تو پھر اس کے بعد آ... ہم فری فری ہیں نا روم نے رات کو بند کر دیا ہے سے فکہ ہنفی لائے در سے فکہ ہنفی, ہنفی اور اس میں گستاخی کچھ کسی کو چھوڑتے نہیں ہے تو اس لیے مجبوراً تھوڑا سا آنا پڑا اور تو کوئی ہے نہیں تو پھر وہ مجبوراً چالیس پینتالیس پچاس گندے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان میں پھر ان کی طرح کلاس لینی پڑ ہی حضرت نائک میں, میں بیٹھا ہوں وہ حدیث جبریل وہی ہے حضرت جس میں این اللہ کا ذکر ہے حدیث جبریل وہی ہے جس میں وہ عین اللہ وغیرہ کا ذکر ہے وہ عورت یا وہ حدیث جبریل وہ ہے کہ جس میں حضرت جبریل صاحب علم آتے ہیں وہ سوالات کرتے ہیں تو اس میں کیا وہ این اللہ والا بھی ذکر ہے یعنی السلام علیکم میں گاپ کے لیے فری حضرت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہ حدیث جبریل جو ہے وہی ہے جس میں سیدنا جبریل امین سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی میں وہ علم غیب والا مسئلہ جو ہے وہ آتا ہے تو یہ انشاءاللہ تموجن بھائی کو بھائی ڈاٹ دو پلیز یہ مزاق کا ٹائم نہیں جب میں درس شروع کرتا ہوں تو آپ لوگ میں کل بہت ناراض تھا کل نہیں پرس ہوں اتنا ناراض تھا کہ میرا خیال ہے کہ میں زندگی میں کم دنوں میں ہوا ہوں بہت کم دنوں میں اتنا ناراض ہوا ہوں میرے درس کے بعد کوئی آدمی روم میں نہیں تھا بالکل ایک آدمی بھی نہیں تھا اور روم میں ایک وہابی مائک بار آ کر بکواس کر رہا تھا میں نے پھر اے اے حسان کو پی ایم کیا پھر جبل نور کو پھر معلوم نہیں کس کس کو میں نے پوچھا کوئی بھی نہیں پھر میں نے جبل نور کے وہ یہ مسنجر پر وہ ہارن بجایا تو جب جبل نور اس کو میں نے بولا کہ تم ہیڈ مین بن کے تو اس طرح وہ کمرہ محفوظ ہوا یہ بات ٹھیک نہیں اگر آپ لوگ لوگوں نے جانا ہے سب کے سب چلے جاؤ بالکل کوئی مت بیٹھو کوئی ضرورت نہیں بیٹھنے کی میں نہیں آ سکتا میں میرے پاس ایڈمین کوڈ ہی نہیں میں کیسے आ سکتا ہوں اور جب اتنے آدمی ہوں تو مجھے ایڈمن بن کے آنے کی ضرورت ہے مجھے ضرورت ہے نہیں میری آئی ڈی نہیں ہے نا میری آئی ڈی نہیں اس میں है? میری آئی ڈی نہیں ہے اگر آئی ڈی ہو تو پھر تو کوئی حرج نہیں پتا نہیں یہ تو بات ٹھیک ہے یہ تو بات ٹھیک ہے تو لیکن یہ بات نہیں ہے روم میں کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی میری آئیڈیا ایڈ نہیں ہے اس میں ایڈمین میں جی تو اگر ہوئی تو مجھے مجھے کوئی کباہت نہیں اس کے آنے میں میں آ سکتا ہوں جی لیکن کوئی نہ کوئی جب ایڈمین کوئی بھی روم سے جائے تو دوسرے کو بول کے جائے یار میں جا رہا ہوں میرے آنے تک تو یہاں بیٹھے گا یہ تو بہت ضروری ہے نا ایسے روم کو چھوڑ کر چلے جانا یہ تو بہت بری بات ہے پھر روم بھی عام نہیں ہے ہمارا یہ تو خاص روم ہے تو تموجن بھائی بات یہ ہے کہ وہابیوں کا علاج یہ ہے کہ ان کا اپریشن کیا جائے ان کا اپریشن کیا جائے اور ایسے طریقے سے کیا جائے کہ یہ چیخ پڑے نہیں کیونکہ یہ نسل حرام کی نسل ہے یہ پدیشی حرامی ہے یہ صحیح بات ہے وہ بحابی اور حرامی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ کبھی نہیں ہو سکتا تو کسی وجہ وقت مجھے حکم دینا کہ میں ان کے وہ حرامی ہونے پر درس دوں کہ یہ حرامی کیسے کیسے ہیں تو میں ان کے حرامی ہونے پر درس دوں پھر معلوم ہو کہ یہ کون کون ان کا کل, کون کون سا مولوی حرامی ہے اور کون کون سا حلالی ہے جی میں عبد الوہب نجدی سے لے کر پورے حرامیوں کی لسٹ لے کے آؤں تو بہرحال اگر مائک پر آنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں نا شروع کرنے لگاؤں آ جائیں گے جی السلام علیکم حضرت حضرت صاحب شروع کریں جناب میں بس ایڈمنٹ بن کے آ گیا ذرا وہ ریڈ آرٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ اوپن کرنا پڑتا ہے وہ جا رہے ہیں ایک بھائی ہمارے ہیں وہ آفس جا رہے ہیں ان کے گھر میں کوئی بیماری بھی ہے تو انہوں نے کہا ایڈمن بن کے آج میں آ گیا جنا ایسی بھائی بھی دری ہے میں شاہ پہ بھی بزی ہوتے ہیں تو آج حضرت بالکل وہ میں نیوٹرل روم ہے وہاں بھی آیا کریں میں نے عمران بھائی کو بھی کہا ہے کہ وہاں ڈفرنٹ پر आपने نے بہت غیر محسوس طریقے سے پہ تو کھلے آم لیکن وہاں پہ ڈفرینٹ لوگ آتے ہیں تو بڑے غیر محسوس طریقے سے اپنا پیغام دینا چاہیے یہ مطلب اور لیکن واحد کے تو خلاف جو ہے تو جنگ ہر جگہ پہ ہونی چاہیے جناب یہ تو بڑے ناسور ہے اب ان کو ہم ادھر بیٹھ کر تو بڑا برا کہہ سکتے ہیں لیکن ادھر پھر ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں لیکن بہرحال ہم تو ان کے عقائد لاتے ہیں جی مطلب ہم ان کو اتنا گالیاں دیتے ہیں نہ کچھ نہ کچھ ہم تو یہ کہتے ہیں جناب یہ ان کا قیدہ ہے اور یہ کفری عقیدہ اضرت آپ میم مائک پہ اس سے پہلے لیٹ ہو آپ اپنا درست السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ الحمد اللہ وا سلام عماد فاؤز بلّہ منشی طرم بسم اللہ رحمٰن الرحیم و میں اب تغی غیر السلام دینن فل یقبلہ کال تبارک و تعالی فی شان حبیب ہی مقبروم و عامرآ منو سلو السلیم تسلیم السلۃ وسلام علیک سلہ ولا علی و صحابیا سدی یا نبی الله السلط یا سیدی یا رسول اللہ علی گرامی قدر آج بخاری شریف کے کتاب ایمان سے اور بخاری شریف کی حدیث نمبر سینتالیس کا درس پاک ہے اور سب سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے باب سل جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کا حضور علیہ السلاۃ وسلام سے ایمان اسلام اور احسان یعنی آگے عنل ایمان والاسلام اسلامی ول احسانی و علم نبی صلی اللہ علیہ, علیہ نبی مِنَ الْإِيمَانِ وَقَوْلِهِ وسلم ومن غَيْرَ غیر دِينًا السلام يُقْبَلَ قبل باب ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا حضور علیہ السلاطلام آپ سے ایمان اسلام اور احسان اور قیامت کے متعلق سوال کرنا اور حضور علیہ السلاطلام آپ کا جواب دینا پھر یہ فرمانا یہ جبریل امین تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے تو حضور علیہ سلاد والسلام آپ نے ان سب باتوں کو دین فرمایا اور اس بار میں اس کا بھی بیان ہے کہ حضور علیہ سلاۃ و سلام آپ نے وفد عبد القیس کے لیے امور ایمان بتلائے اور اللہ تعالی نے یہ رشاد فرمایا جو کوئی اسلام کے سوا دوسرا دین چاہے تو ہرگز قبول نہ ہوگا یہ باپ باندھا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں اپنی کتاب بخاری شریف میں اور اس کے تحت جو حدیث لائے ہیں اس حد... اسے حدیث جبریل امین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو سب سے پہلی بات ہے کہ ان انوانات سے ایمان صاحب کا یہ بتلانا... بتلانے کا مقصد ہے اسلام ایمان احسان قیامت کا اتقاد وغیرہ یہ سب دین ہے اور یہ کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک چیز ہے حالانکہ اس حدیث سے اسلام اور ایمان میں مغیرت ثابت ہوتی ہے اور اس طرح اس آئس سے بھی امام صاحب نے یہی استدلال کیا ہے اسلام اور دین ایک چیز ہے یعنی یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کا یہ, یہ حدیث لانے کا مقصد یہ ہے اور اس اس کے ساتھ سب سے پہلے عبارت سماعت فرمائیے گا کہ حد ثنا قال حدثنا حد اسماعیل بن ابراہیم کالا اخبر ابو حیان تیم ان ابی ضربی حرتا قال قان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ایک بات کو ضرور پہلے سماعت فرمالی مال گا وہ یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت اعلی حدیث ہے جی بہت ہی اعلی حدیث ہے اگر اس کے بارے میں آپ نے تہذیب التہزیب یا دیگر کتابوں میں دیکھنا ہو کہ دیکھ سکتے ہیں اس کی سند جو ہے اعلی قسم کی ہے اس کی سند میں سب سے پہلے جو ہے مصدس ہے اور وہ تہذیب التہذیب جلد دس سپا نمبر ایک سو آٹھ اور متبوہ جو ہے میرے پاس جو ہے حیدرآباد دکن ہے اور یہ دار صادر سے چھپی ہوئی کتاب جو ہے تہذیب التہذیب یہ میرے ہاتھ میں ہے اور یہ تیرہ سو ستائیس کا چھپا ہوا نا تیرہ سو ستائیس ہجری ہیں جی یعنی ایک سو کچھ سال پرانی یہ کتاب میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور اس کے جلد نمبر دس پر مسدس کے حالات جو ہیں وہ موجود ہیں اور اس کے دوسرے راوی جو ہیں وہ اسماعیل بن ابراہیم ہیں اور پہلے جو راوی ہیں یہ بہت ہی اعلی قسم کے راوی ہیں دوسرے جو ہے ان کے بارے میں ان کے حالات جو ہے تہذیب التہزیب جلد پہلی میں اور سفا نمبر 275 بار اسماعیل بن ابراہیم کے ابو البشر کے حالات موجود ہیں اس کو رحانت الفقہ کا لقب دیا گیا ہے سید المحدثین بھی کہا گیا ہے اس کے تیسرے راوی جو ہیں انشاءاللہ میں تھوڑا آگے بیان کروں گا ان کے حالات جو بھی پہلے نہیں ہوئے جو باقی ہیں کروں گا لیکن ابتدان یہ بات جو ہے بتلانا ضروری ہے تیسرے جو راوی ہیں ان کا نام جو ہے جناب ابو حیان یاحیہ بن ایان یہ قوپی قیمی ہے اور یہ جناب اس کا تہذیب التہذیب جلد 11 صفحہ نمبر دو سو پندرہ پر ان کے حالات یہ بہترین قسم کے سکہ ہیں تو اسی طرح یہ حدیث صنعت کے لحاظ سے بہت اعلی درجے کی حدیث ہے تاکہ یہ بات واضح بعض لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں ہمارے بھائی یہ چاہتے ہیں کہ اس کی سند سے اس کا جواب دیا جائے سند اس کی بالکل صحیح ہے جو بخاری میں سند ہے اس کی بات کر رہا ہوں دوسری سندوں کی بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف سندوں کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے جی اور مختلف صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ کچھ زیادتی کے ساتھ کچھ قدر، کمی کے ساتھ کچھ تقدیم کے ساتھ کچھ کچھ تاخیر کے ساتھ خود حضرت ابو حرحرہ رضی اللہ تعالیٰ ہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جریر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عمر حضرت ابو عمر اشاری حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ وغیرہ بہت سے محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور بخاری کے علاوہ ابو داود نسائی ترمزی ابن ماجہ مسند امام احمد بن حنبل بزار سعیب ابن اوانا تبرانی وغیرہ بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے جی تو اس حدیث کو مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہے ذکر کیا گیا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ تو اس حدیث کو جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے سورت فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے اس حدیث کو علماء اور محدثین نے ام السنہ کہا ہے یہ باتیں میری قابل غور ہیں ان باتوں سے کبھی موڑ نہیں موڑنا چاہیے یہ باتیں ضرور یاد رکھنی چاہیے یہ حدیث ام السنہ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے ہیں جی اور جس طرح قرآن کریم کے تمام اہم مطالب جو ہیں مضمون پر بلا جمال حاوی ہونے کے کی وجہ سے سورت فاتحہ کا نام ام القرآن ہے اسی طرح یہ حدیث جو ہے اپنی جامعیت کی وجہ سے سننا سن جو ہے کہی جانے کی یہ مستحق ہے جی اور اس کی اس خصوصیت کی وجہ سے امام مسلم نے مسلم شریف کو اس حدیث سے شروع کیا ہے اور امام بغوی نے مسابع اور شرح, شرح سننا میں کا اس سے آغاز کیا ہے قاضی یاد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث تمام وظائف اور عبادات ظاہر یا باتنیا کو حاوی ہے حتیٰ کہ تمام شریعت کے علوم کا ماخذ ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تفسیر اور زکوٰۃ میں بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کتاب ایمان میں اس کو ذکر کیا ہے اور امام ابن ماجہ نے کتاب سنن اور فتن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے امام ابو داود نے بھی اس کو ذکر کیا امام نسائی نے بھی کتاب المان میں اس کا ذکر کیا ہے ترمزی اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں لائے ہیں اور بزار ابن او اور ابن وغیرہ محدثین نے بھی اس حدیث کو جناب اپنی اپنی کتابوں کی زینت بنایا ہے تو اس حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ اس طرح ہیں جو بخاری میں الفاظ ہیں دیگر کتابوں کے الفاظ نہیں یا دیگر جگہوں پر یہ حدیث جو ہے مختلف الفاظ کے ساتھ آئے گی جہاں آئے گی اس کا تذکرہ اس حساب سے ہی ہوگا تو اس میں یہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی انہو سے مروی ہے تو حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں چونکہ سند میں پہلے بیان کر چکا ہوں نبی حریرت قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوم للناس فاتاہو رجل فقال مال ایمان قال الیمان ان تؤمن باللہ وملائکته و بلقائه و رسلہ و تؤمن بالباس قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتسوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسعول أنها بعالم من السائل وساخبر فِي رب و تطاول روحلی الم فل بنیامسن لا تمطی اللَّهُ عَلَيْهِ علیہ وسلم إن اللَّهَ اللہ اندو علم اللہ ادبر یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور اس کے معنی ہیں حضرت ابو حرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ السلاۃ وسلام آپ تشریف پرما تھے تو آپ تشریف لائے اور تو ایک آدمی آیا اس نے سوال کیا ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اللہ کی لکھا پر اس کے رسولوں پر مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھے تو اس نے سوال کیا اسلام کیا ہے جی تو میرے اقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کال علیہ السلام اللہ الله کبیر و و سلاط و و حضور علیہ السلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو خالص اللہ کی عبادت کرے اس کا کسی کو شیراں شریک نہ بنائے نماز قائم کرے زکات ادا کرے رمضان کے روزے رکھے تو اس نے سوال کیا قال مل احسان اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے قال ان تابود اللہ کا ان کا فلم یقن طرح فعنح ی حضور علیہ السلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اس طرح کے گویا کے تو اس کو دیکھ رہا ہے اور پس اگر تو اس کو نہیں دیکھتا تو وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے پھر اس نے سوال کیا ساعہ قال ما المسؤول أنها بأعلم من السائل حضور علیہ سلاد وسلام سے جب قیامت کے بارے میں پوچھا گیا اس نے سوال کیا قیامت کب آئے گی حضور علیہ سلاد وسلام نے فرمایا جس سے قیامت کے متعلق پوچھا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہاں میں تجھ کو قیامت کی نشانییں بتلاتا ہوں جو یہ ہیں کہ جب عورت اپنے سردار کو جنے گی ہاں جی؟ اور جب سیا اونٹ چرانے والے بڑی بڑی عمارتوں میں رہیں اور تکبر تفاخر کا اظہار کرنے لگے یہ پانچ امور ہیں جن کو بل ذات کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے حضور علیہ سلاۃ وسلام نے پھر آیت کریمہ پڑی ان اللہ علمس یہ پوری آیت کریمہ حضور علیہ سلاۃ والسلام نے تلاوت فرمائی اور حضور علیہ سلاط وسلام کے تلاوت فرمانے کے بعد جس میں یہ پانچ امور جو ہیں ان کا ذکر ہے قیامت وغیرہ کا ذکر ہے تو سائل چلا گیا اور حضور علیہ سلاط والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بلاؤ پکال ردو ہو جی فلم یارو تو صحابہ جب اس کی تلاش میں نکلے صحابہ کو کچھ نظر نہ آیا تو اس پر حضور علی سلاد و سلام نے ارشاد فرمایا ہاضا جبریلو یہ تو جبریل امین تھے اور ناس دین آپ لوگوں کو لو، تم کو تمہارا ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے تو گرامی قدر یہ حدیث جو ہے آپ نے سماعت فرمالی ہے اور اس حدیث کی صنعت کے بارے میں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ اعلی درجے کی حدیث ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات جو ہے یہ یاد رکھے حضور علیہ السلاۃ والسلام آپ جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھا کرتے تو کوئی باہر سے آنے والا آدمی جو ہے اجنبی جب آتا تو وہ پہچان نہ سکتا تھا اور اسے پوچھنا پڑتا تھا حضور علی سلاد و سلام کے بارے میں کہ آپ کون ہیں حضور علی سلاط و سلام کے بارے میں پوچھنا پڑتا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے بیٹھنے کے لیے کوئی اونچی بلند جگہ جو ہے وہ نہ بنا دیں تو صحابہ نے ایک چبوترہ سا بنا دیا جس پر حضور علیہ سلاۃ سلام تشریف رکھتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس چبوترے کے ارد گرد بیٹھتے اس طرح بیٹھتے جس طرح چاند کے ارد گرد ستارے ہوتے ہیں آپ اس زمانے میں تصور لے جائیں نا جب حضور علیہ سلاد و تشریف رکھتے ہوں گے صحابہ کرام ارد گرد بیٹھتے ہوں گے تو کیسے نظر آتے ہوں گے اور چاند ستارے کی مثال جو ہے ستاروں کی میں کہتا ہوں یہ بھی ٹھیک نہیں حضور علیہ سلاد و سلام کی مثال تو چاند سے بھی نہیں دی جا سکتی اس لیے اس اس یہ مثال تو صرف اس لیے ہے کہ ہماری نظر میں چاند ایک اعلیٰ چیز ہے اور جس پر حضور علی سلاد و سلام اس چبوترے پر بیٹھتے اور جب تشریف رکھتے تو ایسے ہی صحابہ ارد گرد بیٹھتے تھے ایک دن کیا ہوا حضور علی سلاد و سلام آپ اس چبوترے پر تشریف فرماتے اب زندگی کے آخری دن ہیں یہ ظاہری زندگی کے آخری دن ہیں حضور علیہ سلاط و سلام خطبہ دے رہے ہیں تو فرمایا مجھ سے جو چاہو پوچھو تو حاضرین میں پر ایسی ہیبت تاریخ ہوتی تھی کہ حضور علیہ سلاط و السلام آپ سے سوال کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی ہاں جی تو ایسے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ہم اس تاک میں رہتے تھے کہ کوئی اے آئے اور حضور علیہ السلات سے کوئی سوال پوچھے آکا علیہ السلام اس کو جواب عطا فرمائے اور ہم جو ہے اس سوال اور جواب کو سن کر مستفید ہوں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک آدمی پیدل چلتے ہوئے آگیا نہائیتی نہایت ہی خوبصورت انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے جس پر میل نام کی کوئی چیز نہیں تھا کوئی چیز ایسی نہیں تھی اور اس کے بدن سے بہترین خوشبو بھی آ رہی تھی اور داڑھی اور بال شریف جو ہیں بالکل سیا تھے اور, ان اور نہ تو ان کی کوئی ہیبت جو حایت جو ہے وہ مسافروں جیسی تھی اور نہ ان پر کوئی سفر کا اثر تھا اور تعجب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہیں تھا یہ سب سے بڑی بات تھی کہ کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا اور حاضرین نے بڑی حیرت ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا ہم پہچانتے نہیں ہیں تو یہ کون ہے تو انہوں نے فرش کے کنارے پر پہنچ کر عرض کیا السلام علیکم رسول اللہ حضور علیہ السلات و سلام میرے آکا علیہ السلام نے سلام کا جواب عطا فرمایا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے نزدیک آجاؤں فرمایا آجاؤ کئی بار نزدیک آنے کی اجازت چاہیے ایک بار نہیں کئی بار نزدیک آنے کی اجازت طلب کی ہر بار اس کو اجازت ملی, ملی، وہ, لو، وہ لوگوں کی گردن پھیلانتے ہوئے حضور علیہ و سلام کے بالکل قریب آقا علیہ السلام کے اتنے قریب کہ گٹنوں سے گٹنے ملا کر اور اپنا ہاتھ حضور علی سلاط و سلام آپ کے رانوں پر رکھ کر بیٹھ کے اور انہوں نے یہ سوال کیے یا رسول اللہ ایمان کیا ہے کہ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اس کی تمام کتابوں اور اس کے کل رسولوں جملہ نبیوں پر اور اس کی ملاقات پر موت پر قیامت کے دن قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنے پر ایمان لاؤ حضور علی سلاد و سلام جواب عطا فرما رہے ہیں اور یہ جبریل امین تھے اور انہوں نے ہمیں ایک طریقہ بتلایا ہے کہ جب بھی اپنے سے بڑے کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو تو اجازت طلب کر کے بیٹھو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے نا پہلے اجازت طلب کرو اور اجازت طلب کر کے بیٹھو اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو ایسے نہیں بے ادبی سے مسئلہ پوچھو بلکہ ایسے قریب بیٹھ کے دوزانوں بیٹھ جاؤ اور دیکھ لو دو آدمی اگر آمنے سامنے بیٹھے ہوں تو ایک اپنے زانوں دوسرے کے زانو سے ملا کر اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں اپنے معلم اور یا جس سے سوال کیا جا رہا ہے اگر اس کے گھٹنوں پر رکھ دے تو کیسی تصویر بنتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے ادب کی یہ آخری منزل نظر آتی ہے اگر آپ سمجھیں گے تو پھر ایسی صورت بنا کر سوال کرو کہ ادب و احترام کا آپ ادب و احترام کے پیکر ہوں اس وقت تو جناب والا جب انہوں نے سوال کیے تو سن کر حضرت جبریل امین تصدیق بھی کرتے ہیں اور پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ السلام کیا ہے ارشاد پرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس کی گواہی دو کہ اللہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور فرض نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو فرض ادکات دو رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف جانے کی اگر استطاعت ہو تو حج کرو عمرہ کرو جنابت سے غسل کرو کامل طریقے سے بزو کرو اس نے عرض کیا یہ یعنی کہ یہ مختلف حدیثوں میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں حضور علیہ سلاط والسلام سے اس نے یہ سوال کیا حضور علیہ صلاح والسلام نے حدیث کی دوسری کتابوں میں ایسے الفاظ موجود ہیں تو آکا علیہ السلام نے اس کے سوالوں کے جواب عطا فرمائے تو گرامی قدر ہمیں یہ درج دیا گیا ہے کہ حضور علیہ سلاد و کے سامنے ایسے سوال ہوں تو اب دیکھیں اس حدیث میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ درج ہیں جیسے بارزن قال نبی یوسم القان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارضن یوم سے بارضن کا لفت جو ہے استعمال ہوا ہے اس کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں اور قرآن کریم میں یہ لفظ جو ہے موجود ہے اللہ فرماتا ہے و ترل ارب تو تو زمین کو ظاہر دیکھے گا یعنی اس پر کوئی سایہ وغیرہ نہ ہوگا مطلب یہ حضور علیہ السلط وسلام بھی اس دن مجمع صحابہ میں ظاہر ہوئے فاطاہ ہو راجول راجول سے مراد جبریل امین ہے جو سورت رجول میں آئے ہیں ملائکہ کی جمع ملائک ہے اور اصل اس کی مل اکن ہے مل اکن ملائکہ کی اصل جو ہے مل کن ہے اور یہ مال کے وزن پر ہیں اور ملائکہ سامع نوری سے ہیں جن کو اللہ تعالی نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائے وہ رسول ہی یہ جمع ہے رسول کی رسول وہ ہے جس پر کتاب نازل ہو یا فرشتہ اترا ہو اور نبی وہ ہے جس پر کتاب یا فرشتہ نازل نہ ہو اس لحاظ سے ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں بل با سے یہ لفظ موجود ہے اس سے مراد قبروں سے اٹھنا یعنی مرنے کے بعد زندہ کیا جانا تعبط اللہ یہ لفظ جو ہے اس حدیث میں استعمال ہوا ہے اور اس کا مانا ہے عبادت و غائط خوشب اور انتہائی تزل کو کہتے ہیں اور اس میں یہ شرط ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اس کی علوہیت کا اعتقاد بھی ہو اللہ رب العزت کا علم ذاتی ہے اس میں کوئی شریک نہیں اللہ وہ ذات مقدس ہے جو واجب الوجود ہے اور متصرف بالذات ہے تمام خوبیوں کا جامع اور تمام عیبوں سے پاک ہے ساری کائنات کا خالق و رازق ہے اور خدا کی آتا کو عبادت کہتے ہیں اور احسان کے لغوی معنی مانے نیکی کے ہیں اس کی ضد جو ہے وہ برائی ہے احسان کی نیکی کی ضد جو ہے وہ برائی ہے عشرتا شرط کی جمع اس کے معنی علامت نشانی کے ہیں اور رب کے معنی مالک سرطا, سردار تربیہ تر, ترتیب تربیت دینے والے پالنے والا مربی و مسلح وغیرہ وغیرہ الفاظ جو ہیں ان, ان کا اس کے معنی میں آتا ہے اور اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جیسا کہ میں،, میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس ادیس کو کتاب الزکت میں کتاب التفسیر میں بھی ذکر کیا ہے اور محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے اب سب سے پہلے یہ ہے ایمان اسلام اور احسان اور قیامت کا بیان ہے اس میں ایمان کی اصل مانے اس کے اعتبار اور اعتماد پر کسی بات کو سچ ماننے کے ہیں اور جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا وما انتنا ولکنہ سادکین جی یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یہ کہنا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے لیکن اطلاعی شرح میں ایمان یہ ہے کہ جو علم اور ہدایت اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے لائیں اس کی تصدیق کرنا ان کو حق جان کر, جان کر قبول کرنا اور پیغمبر کی اس قسم کی کسی بات کو نہ ماننا اس کی تقریب ہے جو انسان کو کافر بنا دیتی ہے اور لہذا مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کل ما جا رسل عند اللہ ان تمام چیزوں کو جو اور حق حقیقتوں کو جو اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے لائے ہیں اس کی تصدیق کی جائے لیکن سب چیزوں کی پوری تفصیل معلوم ہونی ضروری نہیں ہے یعنی ایمانیات کے متعلق حضور علیہ سلاد وسلام نے جس قدر تشریح خود فرما دی ہے اس کو اس در تشریح کے ساتھ ماننا ضروری ہے اور ایمان کی ان باتوں کو کہ حضور علیہ سلاط و سلام آپ نے جن کو مجمل رکھا ہے ان کو اسی اجمال کے ساتھ ماننا ضروری ہے غرضے کے جن امور کا ثبوت حضور علیہ سلاط و سلام آپ سے ایسے قتی اور اے اے طریقہ سے ہے اور اس کو کسی شخص اور شبح کی گنجائش نہ ہو دین کی ایسی باتوں کو اصطلاحی شرع میں ضروریات دین کہتے ہیں اور ان سب لانا ضروری ہے اگر ان میں سے کسی کا کوئی انکار کرے تو مومن نہیں رہتا وہ آدمی کابر ہو جاتا ہے حضور علیہ سلاد و السلام نے اس حدیث میں ایمان کی جو ضروری باتیں بیان فرمائی ہیں قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ان کا ذکر موجود ہے اس کی تشریح موجود ہے بڑی تفصیل کے ساتھ پرانے کریم میں ان کا بیان آیا ہے جیسا کہ صورت بکرا میں اکثر جگہ صورت نساء میں اور دیگر جگہ پر تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر موجود ہے اور سب سے پہلے یہ ہے کہ ایمان کے کچھ درجے ہیں جیسا ایمان باللہ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے موجود اور واہد لا شریک اور خالق کے کائنات اور متصرف موجودات اور رب العالمین ہونے پر یقین کیا جائے اور تمام عیوب اور نقص کی ہر بات سے اسے مبرہ مانا جائے پاک مانا جائے اور ہر صفت کمالات سے اس کو جناب والا موصوف کر کے سمجھا جائے اور اس کی تمام صفات علم اور قدرت اور کلام یعنی سمع اور بسر اور حیات پر ایمان لایا جائے یہ ایمان باللہ ہے جی اور ایمان بالملائکہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں پر اس طریقے سے ایمان لایا جائے اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات میں ایک مستقل نو کی حیثیت سے ان کے وجود کو حق مانا جائے اور یقین کیا جائے کہ وہ اللہ کی ایک پکیزہ اور مقدس مخلوق اور محترم مخلوق ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بل عباد مکرمون ہاں جی اور یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ فرشتوں میں شر شرارت احسیاان بغاوت کا مادہ ہی نہیں ہے اور وہ چھوٹے بڑے گناوں سے پاک ہیں اور اللہ کے حکم کے خلاف نہ بھول کر کھاتے ہیں اور نہ کسدن اور ان کا کلام صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاط ہے اور اللہ رب العزت ان کے بارے میں ارشاد برماتا ہے لا لاسون اللہ ما یؤمرون فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت اور ان کو قدیم ماننا ایمان اور یا ان کی ادنا توہین کرنا یعنی فرشت قدیم نہیں ہے جی قدیم ایک ذات ہے وہ ذات رب العالمین ہے ان کو قدیم ماننا یا ان کی کوئی اور توہین کرنا یا ان کے وجود کا انکار کرنا یہ کہنا کہ یہ صرف نیکی کی قوت ہے فرشتہ اور کچھ نہیں ہے جیسا کہ آج کل کے لوگ جو ہے ایسے الفاظ جو ہے ادا کر دیتے ہیں جی یہ سب باتیں جو ہیں یہ کفر کی باتیں ہیں ان کے کرنے سے آدمی کا ہو جاتا ہے یعنی کوئی فرشتوں آ... کو قدیم مانے تو اللہ کے اللہ کے مقابلے میں مانتے ہیں کوئی فرشتوں کے ساتھ جوڑ کی نسبت کرے کوئی فرشتوں کو جنابے والا کو کوئی اور کوئی ایسی کوئی چیز فرشتوں کے بارے میں اعتقاد رکھ لے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے تو وہ آدمی کا پر ہو جاتا ہے اور فرشتوں کے متعلق جو ہے مختلف فرائض ہیں جو یہ کہ حکم اللہ وہ ادا کرتے ہیں مثلا پانی برسانا جان نکالنا ماں کے پیٹ میں بچوں کی صورت وغیرہ وغیرہ بنانا اور قرآن کریم میں فرشتوں کے فرائض ان کی صفات کو تشریحات کے ساتھ جو ہے نا تشریح کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے بعض قرآن میں ان کا ذکر بھی موجود ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا پرشتے اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کے فرائض ادا کرتے ہیں جیسے صورت حج میں یہ بات موجود ہے دوسری جناب والا انبیاء علیہ السلام پر وہی لانے کی خدمت بھی انہی کے سپرد ہے یہ بھی جناب میں پارے میں یہ بات موجود ہے یہ تیسرا یہ ہے کہ لوگوں پر بشارت اور عذاب لے کر اترنا جیسا کہ حضرت ذکریہ اور مریم علیہ السلام کو بشارت دینے کے لیے آئے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے جیسا کہ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے چوتھا یہ ہے کہ فرشتے انسانوں کے اعمال کی حفاظت اور نگرانی کرتے ہیں ان کے ثواب اور غناہ کے کاموں کو لکھتے ہیں جیسا کہ سورت آخری پارے کے امہ میں سورت انفطار میں موجود ہے تو پانچواں کے ان انسانوں کے اعمال کے مطابق ان پر خدا کی رحمت یا لانت کے لیے نازل ہوتے ہیں جیسا کہ سورت انبیاء میں اور صورت شاپات میں اس کا ذکر ہے اور اسی طرح وہ بدکاروں پر لانت بھی کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغبرت کی دعا بھی مانگتے ہیں جیسا کہ صورت آل عمران صورت بکرا میں یہ بات موجود ہے اور اسی طرح جنت و دوز کا کاروبار بھی ملائکہ کے زیر انتظام ہوگا جیسا کہ سورج عمر رات سورج مدثر وغیرہ میں اس بات کا ذکر ہے یعنی کہ مختلف جو ہیں مختلف طریقہ سے قرآن کریم میں ان کا ذکر موجود ہے کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت جو ہیں وہ ڈیوٹی ہیں اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہیں وہ ڈیوٹیوں کو سر انجام دیتے ہیں اور ایک بات ضروری ہے کہ فرشتے خدا سے کبھی سرکشی اور ناپرمانی نہیں کرتے ہمیشہ اس کی جناب پکیزی پکیزگی اس کی جناب اس کی ہمد اس کی صنع میں مشغول رہتے ہیں اور حکم الہی سے پوری مملکت الحیہ میں خدا کے احکام کی تعمیل اور کنفیوز کرتے ہیں جیسا کہ سورج مدبرات میں یہ بات موجود مول مدبرات میں یہ بات موجود ہے قرآن کریم کی یہ ساری وضاحتوں کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے فریشتے فرشتے ان اور انسانوں اور جنوں سے ایک علیحدہ اور مستقل جو ہے مخلوق ہے چنائچہ ملائک ملائکہ کے وجود پر اور اس پر کہ وہ ضوابط قائمہ بے ہاں ہیں تمام وقلاء کا بھی اس پر اتفاق ہے اور ملائکہ کے متعلق جو ہے ایک شبہ ہے اور جو شبہ کرتے ہیں ان کا جواب بھی علماء اور محققین نے دیا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ملائکہ کے منکر ہیں یا اس کو ایک وہمی یا خیالی چیز سمجھتے ہیں ان کے عدم وجود پر سب سے اہم دلیل یہ صرف یہ دیتے ہیں کہ اگر وہ موجود ہوتے تو نظر آتے لیکن یہ سخت جاہلانہ شبہ ہے کہ دنیا میں بہت سی شے ہیں جن کے وجود کو تسلیم کیا جاتا لیکن وہ نظر نہیں آتی آج کل کچھ عرصہ سے جناب کچھ لوگوں نے ایسی چیزیں ایجاد نہیں ہوئی جیسے ہوا پانی کے قطرات اور جراثیم جنہوں دیکھتے ہیں یہ خردبینوں سے دیکھ لیتے ہیں لیکن آج خردبین کے ذریعے ہر آنکھ والا ان جراثیم کو دیکھ سکتا ہے اس طرح روح کو لیجیے گا یہ نظر آتی ہے کیا یہ بدن میں تو ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی اور اس, اس چیز کا جنابے والا اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں جی اور کیوں یہ اس کو دیکھنے سے آنکھ جو ہے وہ عجز ہے اسی طرح وہ فرشتوں کو دیکھنے سے بھی کاثر ہے اس لیے یہ کہنا کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کا کوئی وجود نہیں ہے یہ سخت جاہلانا ایک سوال ہے کیونکہ روح تو موجود ہوتی ہے ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے ان سے بھی سوال کر لیں کوئی آدمی مر جائے یار کیا ہوا اس کی رو پرواز کر گئی ہے رو نکل گئی ہے رو کسی نے جاتی ہوئی نہیں دیکھی آتی ہوئی نہیں دیکھی تو پرواز کیسے کر گئی جب وہ نظر نہیں آتی تو فرشتے کیسے نظر آئیں گے اور ایک ہے لقائے ربانی اس پر ایمان رکھنا اور اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی تصدیق کی جائے کہ آخر میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا کیونکہ کہ قرآن کریم نے لقائے الہی کو مومن کے لیے بہترین نعمت اقرار دیا ہے اللہ رب العزت قرآن کریم میں رشاد برماتا ہے فمن کا نیجو لکھا عربی فل عمل صحم و شرک بے عبادت ہی بے عبادت اور جو شخص آخرت میں دیدار اللہ اللہ تعالی کے دیدار کی تمنا رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ عمل صالح کو اختیار کرے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے غرضے کی یہ یقین کرنا اللہ کا دیدار حق ہے اور آخرت میں اس کے نیک بندوں کو اللہ کا دیدار ہوگا یہ بھی ایمانیات میں سے ہوگا اب یہ نہیں کہ ہر کابر اور مشرق اور بے ایمان کو بھی دیدار رب العالمین ہوگا آج یہ اعتراض کرنے والے جو ہیں ان کو تو وہاں دیدار رب بھی نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایماندار کو اور سالے کو دیدار کرنے کا کرانے کا جو ہے یہاں اس آیت میں حکم دیا ہے اور اگلی بات یہ ہے ایمان بر رسولوں پر ایمان لانا یہ ماننا کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کی ہدایت کے لیے جس قدر انبیاء و مرسلین مبعوث برمائے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر ہیں اور انہوں نے جو کچھ اللہ کا پیغام پنچایا ہے وہ حق ہے انہوں نے اپنے فرض نبوت کو کما حق کو ادا کر دیا جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کل بلاہ و ملا کتی و قطب ہی و رسولی لانو فر کو بینا در رسولی یہ قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ موجود ہے ہر ایک خدا پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہم خدا کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے یہ قرآن کریم کی آیت ہے کلنا بلاہی و ملائی کتی وطب رسول ہی لانو پرسولی یعنی یہ سورت بکرا کے ایک آیت آخری آیت سے پہلی آیت ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے اور اسی طرح صورت نساء کے آ رکو نمبر 20 میں بھی فرمایا ہے کہ جس نے خدا کا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کا انکار کیا وہ سخت گمراہ ہیں اور صورت نساء کے رقو نمبر اکی میں فرمایا کے ماننے و ماننے کے معاملے میں خدا اور رسول میں کچھ فرق نہیں ہے جو اللہ تعالی کے بعض رسولوں کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے الامل کافرون وہ لوگ یقیناً کافر ہے گویا کہ عقیدہ صرف اور صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ جس میں مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی جائے اور اس کے برعکس دنیا کے کسی مذہب, مذہب میں یہ بات نہیں ہے چنانچہ یہودیوں کے لیے موسا علیہ السلام کے سوا کسی اور پیغمبر کا ماننا ضروری نہیں ایک عیسائی تمام دوسرے پیغمبروں کا انکار کر کے عیسائی رہ سکتا ہے ایک ہندو تمام دنیا کے ملی شدر اور چنڈال نپاک وغیرہ کہہ کر بھی ہندو رہ سکتا ہے لیکن سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناممکن کر دیا اگر ان کی پیروائی کے دعوے کے ساتھ ان سے پہلے کسی پیغمبر کا انکار کر سکے ہاں جی کیوں حضور علیہ السلاۃ آپ نے اپنی امت کو اس کی تعلیم دی میرے آقا علیہ السلام نے ساری کائنات کو یہ تعلیم دی ہے کہ تمام کے تمام پیغمبر جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور حق ہیں کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے اور انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے اور دیگر مذاہب میں یہ بات جو ہے لوگ آپ لوگ دیکھتے ہیں دی دوسرے پیغمبروں کی تکزیب کرتے ہیں اور ان کو جٹلاتے ہیں اور ان پر افطرا باندھتے ہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن حضور علیہ السلاۃ والسلام میرے آکا علیہ السلام نے تمام انبیاء علیہ السلام کے ادب و احترام کا درس دیا ہے یعنی تحفظ نبوت جو ہے اس, اس کا صحیح طریقے سے آپ نے جناب آپ نے اس کا امت کو اس کا درس دیا ہے کہ جس طرح تم میری میرا احترام کرتے ہو اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے ہر نبی کا احترام کرنا ہوگا اور ایک بات اس میں ضروری ہے کہ ہر نبی مستقل طور پر نبی ہے نبوت کسی نبوت کی کوئی قسم ایسے ایسی نہیں ہے کہ جناب کوئی ذلی ہو کوئی بروزی ہو یہ چیزیں جو ہیں بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے تمام انبیاء کے رام سے نبوت میں برابر ہیں اور کسی نبی کی نبوت جو ہے حضور علیہ سلاد و سلام کی نبوت کے ذل یا اکثر یا کوئی اور لفظ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ نہیں ہے نہ یہ کہ حضور علیہ سلاد سلام کی نبوت قدیم ہے اور باقی ساتھ کی حادث ہے نب سے نبوت میں تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ برابر ہیں مگر مقام اور مرتبہ میں فرق ہے کہ ہم حضور علیہ السلاۃ وسلام تمام انبیاء کے سردار اور امام الانبیاء اور سید المرسلین خاتم النبیین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جو ہے وہ ارفا و اعلیٰ ہے اور اللہ تعالی نے انبیاء و مرسلین کو بعض کو بعض فضیلت دی ہے وہ وہ ایک دوسری چیز ہے لیکن نبز نبوت میں یہ چیز نہیں تل کر تل کر رسولو پتلنا باب ہم من, من قلم اللہ پا باب ہم دراجات آپ کا درجہ جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام سے بلند اور بالا ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ پر نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا گیا اور دین کو مکمل کر دیا گیا اب قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے نجات اور فلاح جو ہے صرف آپ ہی کی اتباع اور آپ ہی کی ہدایت اور پیروی پر ہے انبیاء کرام کے خصائص اور فضائل اور موجزات کو ماننا بھی ضروری ہے ان کی تعظیم فرض عین ہے بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے اور ان کی ادنا سی توہین جو ہے انسان کو کافر اور بیمان مرتد بنا دیتی ہے کسی نبی کی توہین کرنا بہت بڑا جرم ہے انبیاء کرام رام چھوٹے بڑے غناؤں سے دعو قبل از نبوت اور دعوی بعد از نبوت ان سے معصوم ہوتے ہیں اور انبیاء علیہ مسلم گناہوں سے پاک ہوتے ہیں تمام انبیاء معصوم ہے اور انبیاء علیہ مسلام یہ عقیدہ رکھنا کہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں ایک آن کے لیے ان پر وعدہ وعدہ الہی کے مطابق موت آئی ہے اور پھر آپ زندہ کرے ہو, ہو ہیں اور ان کی زندگی یہ نہ سمجھا جائے کہ شہیدوں جیسی زندگی ہے جیسے شہید زندہ ہیں ایسے انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر ہے اور جس کو شیخ عبدالحق محدث محدت سے دلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تکمیل ایمان میں فرماتے ہیں اللہ تعالی نے انبیاء کو غیوب پر غیبوں پر مطلع فرمایا ہے غور خصوصاً سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیوب کثیرہ اور بابرا کا عالم بنایا ہے زمین اور آسمان کے ہر ذرہ ہر ذر ذرہ کی آپ کو پیش کر دیا گیا ہے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں یہ حدیث برانی شریف میں موجود ہے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں افضل الخلق ہیں اللہ رب العزت کے نائب مطلق ہیں آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے نبی ہیں تمام جہان میں کوئی کسی خوبی میں آپ کے برابر نہیں ہو سکتا آپ اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہیں آپ کا مرتبہ میراج کو آپ کو جو مرتبہ میرا جاتا ہوا ہے وہ حضور علیہ السلاۃ وسلام آپ نے بچس میں خود اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے اور عرش فرش کے تمام ہاں جی اس کا مشاہدہ کیا ہے اور اس کے لیے اگر ضروری چیزیں دیکھنی ہو تو آپ بہار شریعت عقیدہ کے بارے میں بہار شریعت کا پہلا حصہ پڑھ کر دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ اس میں تفصیل کے ساتھ عقیدے کا بیان موجود ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلاۃ والسلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے بہار شریعت میرا خیال ہے کہ سنی ویب سائٹوں پر بہار شریعت موجود ہے خصوصی طور پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ہوگا بہار شریعت ہوگی اگر وہاں اس کا مطالعہ کریں پہلے حصے کا تو انشاءاللہ عقیدہ مضبوط ہوگا اور بہت سا نفع حاصل ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے معنی اور اس کی حقیقت کیا ہے کیونکہ اسلام کا ذکر جو ہے اس حدیث میں ہوا ہے جب حضور علیہ سلاد وسلام نے ایمانیات کو بیان پر چکے تو پھر سائل نے سوال جو ہے آپ سے اسلام کے متعلق کیا تو یہ واضح ہوا کہ اسلام کے مانے یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا یہ معنی ہے بالکل اس کے تابع فرمان ہو جانا انبیاء کرام کے لائے ہوئے دین کو اسلام اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بندہ اپنے آپ کو بالکل اللہ کے سپرد کر دیتا ہے <coughs> اور اس کی مکمل آتات کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیتا ہے یہی معنی جو ہیں اسلام کے ہیں اور اس کے اس, کا, اس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ولاح کم الاحم واحد فالح اصلم سورج حد کے پانچویں رکوع میں یہ بات موجود ہے اور تمہارا اللہ وہ وہی علاح واحد ہے لہذا تم اس کے متی ہو جاؤ یعنی مسلم ہو جاؤ متی اور مسلم کا معنی کیا ہے اسلام کا ہے کیا ہے گردن نہادن اپنی گردن کو جھکا لینا اور یہی معنی جو ہے نا یہاں اس معنی میں استعمال ہوا ہے دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد پرمایا مایا و من آدی نمن اسلم و سورت نساء میں یہ آیت کریمہ موجود ہے اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے اس سے بہترین کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے خدا کے سپرد کر دیا اپنے آپ کو یعنی وہ بندہ مسلمان ہو گیا مسلم ہو گیا ہے ہاں جی اس کا ذکر جو ہے یہاں اللہ رب العزت جو ہے ارشاد فرما رہے تیسری وہی آیت جو اس کے بعد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ لے کر آئے ہیں تیسرے پارے کے آخری رکوع میں یہ آیت موجود ہے وَمَن غیر علی السلام دین ان من پلام واہ آخرت من الخاطرین اس آیت سے پہلی دو آیتیں بھی پڑھ کے دیکھو نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اللہ رب العزت ارشاد پرماتا ہے وَعِذَا میساک لما آتے کتابین و حکمتی رسولم سدی کم لط مین بتن سرنا کالا کر تم و خل تم االا داری کم اسری کالو اکرنا کالا ف شہاد و انا معمن یہ حضور علیہ سلاد آپ کی نبوت کے آپ کی تصدیق کے لیے اور جناب والا انبیاء سے یہ خطاب ہو رہا ہے کہ میرے محبوب پر ایمان لانا اور ان سے قرار کروایا جا رہا ہے اور آخر میں کالا ف شہاد و ان معمن شاہدین میں بھی گواہوں میں سے ہوں حمنتا ولہ بعد فا کا مل پاسکون یعنی یہ عہد و پمان کرنے کے بعد یہ میرا عشا، عشا جو ہے اسر اس بوجھ کو کہتے ہیں جو اٹھایا ہی نہیں جا سکتا <مازال> بہت ہی باری ہو جس کو کوئی جس کا متحمل ہی نہ اٹھا ہی نہ سکتا ہو اس بوجھ کو عسر کہتے ہیں تو عسر کا یہاں جو ہے عہد لیا گیا ہے اور اسی عسر کو اے اللہ رب العزت نے صورت بکرا کی آخری آیت میں بھی ذکر پرمایا ہے ربنا لا نا ان نسینا انطانہ ربنا ولا تحمل علئی نا اس رن کا محمل من قبلنا ہاں اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا تھا یہی سر یہاں موجود ہے اور یہ اسر یہ بوجھ کے اٹھانے کی ذمہ داری جناب والا لے کر اور ان سے عہد و پمان کر کے پھر آخر میں فتوا جو ہے وہ لکھا من طا فاؤ کام الفاس یہ بوجھ اٹھانے کے بعد یہ عہد ومان کرنے کے بعد یہ جناب سب کچھ کرنے کے بعد جو اس سے پھر گیا اس کو فاسکو میں سے فا لائی کا ام الفاس وہ فاسکو میں سے ہو جائے گا یہ اللہ رب العزت اس سے بعد والی جو آیت ہے یہ اس کے بعد والی آیت ہے ابردین دین ان یوق بال من و پل آخر الخرین یہ اس کے بعد والی آیت ہے جی تو یہ بات جو ہے یہ اس کا تعلق پہلے سے اس طرح ہے کہ جیسے انبیاء سے عہد لیا ہے اسی طرح اور جو اسلام کے سوا اور کوئی اور دین اختیار کرے جب تک غیر علیہ السلام دین فلن اقبال من وہ ہر قبول نہیں ہوگا نہ یہودی دین ہوگا نہ عیسائی ہوگا نہ بدھ پرستوں کا ہوگا نہ کسی ہندو کا نہ کسی مردئی کا نہ کسی دوسرے کا نہ تیسرے کا کوئی دین قبول نہیں ہوگا سوائے اسلام کے اگر کوئی کرے گا تو وہ آخرت میں سخت نقصان میں رہے گا یہ خسارے والا سودا ہے ہاں جی تو اس لیے غردے کے اسلام کی روح یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کلی طور پر اللہ کے سپرد کر دے اور ہر پہلو سے اس کا محمتی ہو جائے امبیا علیہم السلام جو شریعتیں لائے ہیں اس میں اسلام کے لیے ان سے چاندر کان کی نشانی پرمائی ہے جن کی حقیقت اور اس حقیقت اسلام کے پیکرے محسوس کی زی ہے اور اس حقیقت کو جناب والا او اس کی نشیب نشیب و نشیمہ اور اس کی تازگی انہیں ارکان سے ہوتی ہے تو جن اے جن اے جنہوں نے یہ سب کچھ پا لیا ہے اللہ تعالی نے ان کو محفوظ فرما دیا ہے بہر حال اسلام کو جنہوں نے اپنا دستور حیات اسلام بنایا ہے اور جنہوں نے نہیں بنایا بحراعلی علی سلاۃ وسلام نے اسلام کا جو آخری اور مکمل دستور حیات ہمارے سامنے رکھا ہے اس میں آپ نے عبادت الہی نماز زکات روزہ کو اقرار دیا ہے اور مفصل جو ہے تفصیل جو ہے اس میں یہ ہے کہ توحید خدا بندیر سالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت نماز زکات روزہ حاجر کان اسلام اس کو اقرار دیا ہے ہاں جی اور اس کو اگر جمع کیا جائے اس حدیث کی کتابوں میں تمام جگہوں سے تو جناب اسلام کی ایک مکمل شکل جو ہے سامنے آ جاتی ہے اس کے بعد حضور علیہ سلاد و سلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ خاص اللہ تعالی کی عبادت کی جائے عبادت کے معنی جو ہے انتہائی زلزل ہے اور غائط خوشبو کے ہے یعنی انسان اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلت اور پستی کے آخری درجے میں سمجھے اور جس کے بعد آزادی اور ذلت کا کوئی درجہ ہی نہ رہو رہے تو اس قسم کی آزادی کرنے والا جو ہے عابد ہے اور ایسی آجزی عبادت ہے اور عبادت کا تعلق نہ تو ما فوقل اسباب کے امور سے ہے اور نہ غائبانہ ندا سے ہے بلکہ اس کا تعلق محض اتقاع سے ہے اور ظاہر ہے ایسی عجزی اور ایسی ذلت اور پستی کا اظہار اسی ہستی کے لیے کیا جا سکتا ہے جس, کی جس کے متعلق صفات مستقلہ کا جو ہے اتقاد رکھا جائے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں خود بخود اس میں موجود ہیں کسی نے اس کو کوئی صفت دی نہیں یہ صفات ذاتیہ ہیں اور استحقاق عبادت کا انہی پر جو ہے وہ مدار ہے ان سفات ذاتیہ کا کسی میں ثابت کرنا جو ہے استحقاق عبادت اور علوہیت جو ہے ثابت کرنا ہے یعنی اللہ کی جو سفاط ذاتیہ ہیں دوسرے کے لیے جو وہ نہیں مانی جا, جا سکتی لیکن ایک بات یاد رکھا جائے کہ عبادت اور چیز ہے اور تعظیم اور چیز ہے اور عبادت اور تعظیم میں اس سے ہی ہمیں فرق معلوم ہوتا ہے عبادت میں تعظیم بھی ہوتی ہے اور جس کی تعظیم کی جائے اس کے واجب الوجود اور مستحق عبادت ہونے کا اتقاد بھی ہوتا ہے اور تعظیم میں یہ اتقاد نہیں ہوتا کہ وہ جس کی ہم تعظیم کر رہے ہیں وہ ہر واجب الوجود ہے اور یعنی اس کی تعظیم صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کو تعظیم کا مستحق سمجھتے ہوئے مثلا غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ شرک ہے یہ بات جو ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو ہے یہ پایا ثبوت کو بات پہنچتی ہے لیکن غیر اللہ کی اللہ کے علاوہ دوسرے کی تعظیم جو ہے وہ شرک نہیں ہے بلکہ جائز ہے بلکہ بعض کی تعظیم تو فرض عین ہے مثلا قرآن پاک کی تعظیم جو ہے وہ فرض عین ہے اگر کوئی قرآن کریم کی تعظیم نہ کرے تو تعظیم کی ضد جو ہے وہ جو ہے توہین ہے کہ قرآن کریم کی توہین کرنے والا وہ ہمارے نزدیک تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کی اور ملائکہ کی تعظیم اور توقیر کرنا اور بعض کی تعظیم واجب ہے جی جیسا والدین کی تعظیم بعض کی تعظیم جو ہے اے بعض لوگ جو ہے نا وہ تعظیم اور عبادت میں فرق نہیں کرتے اور یہ سب جو ہے ان جاہلوں کے کام ہیں وہ ان چیزوں میں جو فرق نہیں کرتے جہاں وہ غیر اللہ کی تعظیم ہوتے دیکھتے ہیں جت جناب شرک کا فتوا لگا دیتے ہیں مثلا یہی کہ تعظیم کی وہی صورت جو ہے ان کو یہ شرک اقرار دے دیتے ہیں جس میں معظم کو الویت کا اعتقاد ہو تو اس کے علاوہ تعظیم کی جتنی بھی صورتیں اور شکلیں ہیں ان میں سے بعض نجائز اور حرام تو ہو سکتی ہیں مگر شرک اور کبر ہرگز نہیں ہو سکتی جیسی بھی تعظیم کے جیسے بھی طریقے کو لیا لے لیا جائے اللہ کے علاوہ جو ہے تو وہ کمر نہیں ہوتی اے بلکہ اے اے اور جو ہے جائز حرام ایسے الفاظ ناجائز حرام ہو سکتے ہیں مثلا قبر کو سجدہ کرنا اور قبوریت کی الوحیت اور بالبل وجود ہونے کا عقیدہ رکھ کر اس کے لیے صفات مستقلہ مان کر سجدہ کرنا تو شرک ہے لیکن اگر یہ اتقاد نہ ہو قبور کی تعظیم کے لیے وہاں ان کو ہاتھ لگا دینا اور جناب والا کبھی کسی قبر کو چوم لینا یہ شرک میں داخل نہیں ہوتے یہ تعظیم میں داخل ہوتے ہیں اور یہ صورتیں جو ہیں ہمارے نزدیک قبر کو سیدھا کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے لیکن شرک یہ بھی نہیں ہے شرک نہیں غرضے کے وہ تعظیم جو معظم کی علوہیت اور واجب المجود ہونے کے اتقاد سے کے ساتھ نہ کی جائے تو اس میں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تعظیم میں کچھ صورتیں ناجائز اور آرام ہیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ شرک ہے اور اسی طرح اگر مطلق غیر اللہ کو سیدہ کرنا اگر شرک مان لیا جائے تو پھر معذ اللہ تمام ملائکہ جنہوں نے جناب آدم علیہ السلام کو سیدہ کیا تھا وہ سب کے سب مشرق جو ہیں وہ ٹھہریں گے اور یوسف علیہ السلام کے برادران جو ہیں وہ بھی مشرق وہ اقرار پائیں گے اور کیونکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سیدہ کیا تھا جس کی تشریح جو ہے قرآن کریم میں موجود ہے تو ہم اہل سنت و جماعت انبیاء کرام اور بزرگان نظام کی تعظیم ضرور کرتے ہیں ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں مگر انہیں مستقل الا نہیں مانتے نہ استقلالی ذات، ذاتی جو ہیں ان کے لیے ثابت کرتے ہیں نہ انہیں مستحق عبادت جانتے ہیں نہ باجب وجود مانتے ہیں لہذا ہم پر محض تعظیم کے جرم میں یہ وہابیہ جو شرک کا فتوا دیتے ہیں نا یہ جاہل لوگ ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے یہ کرتے ہیں اور ان کا ایسا فتوا دینا جو ہے کسی طرح بھی درست نہیں ہے کیونکہ ہم تعظیم کی ان صورتوں کو بھی نہیں اپناتے جو ناجائز اور حرام ہیں اور جن کے ناجائز ہونے پر دلائل شریعہ مل جاتے ہیں جیسے تعظیمی سجدہ ہم اس کو بھی حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں حضور علیہ اللہ و السلام نے غیر اللہ کے لیے تعظیمی سجدے کو بھی حرام اقرار دیا ہے اب یہ ہے کہ یہ لوگ شرک کے معنی نہیں سمجھتے کہ شیرک کہتے کسے ہیں اور شیرک کے معنی یہ ہیں ر کی تعریف یہ ہے اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا جاننا یا عبادت کے لائق سمجھنا یا خدا کی صفات جیسی اس میں ہے کسی اور میں ماننا اللہ کی تمام صفتیں اضلی ابدی قدیم ذاتی ہیں مثلا اس کا علم ذاتی ہے اس کا ہر کمال ابدی ہے کسی نے اس کو دیا نہیں وہ خود بخود علیم ہے عالم الغیب ہے قادر ہے اور مختار ہے تو بالکل اسی طرح غیر اللہ میں کسی صفت کو ماننا کہ یقیناً شرک ہے ہم اس پر جو ہے نا متفق ہیں اور علماء اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے ہمارے عقیدے کی کتابوں کو, کو پڑھ کر دیکھ لیجیے گا بین ہی یہی عقیدہ ہمارا جو ہے وہ ملے گا انشاء اللہ تعالی اور اس کو ہمارے عقیدے کو اگر دیکھنا ہو تو شرعقائد نسری میں یہ موجود ہے کہ شرک یہ ہے کہ کسی کو اولویت میں شریک ثابت کیا جائے بمانا وجو وجود جیسا مجوس کرتے ہیں یا بمانہ استحقاق عبارت جیسا کہ بت پرست کرتے ہیں تو شاخ عبد الحق محدثی رحمتہ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ شرک تین طرح پر ہوتا ہے ایک یہ کہ اللہ تعالی کی طرح کسی کو واجب البجود جانے دوم یہ کہ اللہ اللہ کے سوا خالق جانے تیسرا یہ کہ غیر خدا کی عبادت کرے یا اس کو مستحق عبادت سمجھے یہ جناب والا ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ ہے اور ان عبارات کا یہ خلاصہ یہ ہے کہ واجب الوجود اپنی ذات اور کمالات میں دوسرے سے بالکل بے نیاد اور غنیب ذات صرف اللہ رب العزت ہے فقط وہی عبادت کا مستحق ہے اور کوئی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے اب جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود مانے یعنی یہ کہے کہ یہ شخص اپنی ذات اور کمالات میں کسی کا محتاج نہیں یا اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کا مستحق ٹھہرائے جیسے کہ ہندوستان کے ہندو لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں جی جیسا کہ آریہ جو ہے روح کو قدیم مانتے ہیں واجب الوجود سمجھتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں روح اور مادہ کی ذات بنانے والے سے بے نیاز ہے تو یہ مشرق ہے یہی شرک ہے جی ہم لوگوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی کسی کو کمالات کسی کمالات کو ذاتی مانے اور اس کے کمالات میں اس کو دوسرے سے غنی غنی اور بے نیاز سمجھے تو وہ مشرق ہے خواب ہاں و کمالات علم ہو قدرت ہو حیات ہو اور سمیع و بصیر ہو جیسا کہ ستارہ پرستوں کا خیال ہے کہ عالم کے تمام تغیرات کی تاثیر سے ہیں ستاروں کی تاثیر سے ہیں اور اے, اے, ستارے جو ہیں ان تاثیرات میں غنی بزدار ہیں کسی کے محتاج نہیں یہ عقیدہ بھی شرک ہے ایسا عقیدہ رکھنے والا ایسے اعتقاد رکھنے والے مشرک ہیں اسی طرح اگر کوئی کسی دوسرے کی عبادت کرے جس کو ہن, اے, ہندی میں پوجا کہتے ہیں اور فارسی میں پرستش کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے جیسے بت بط پرست بتوں کو جناب مستحق عبادت سمجھتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں وہ مشرک ہیں لیکن جو لوگ اللہ کے عطا کیے ہوئے کمالات اس کے بندوں میں مانتے ہیں یہ فرق ہے نا بہت بڑا کہ اللہ کے عطا کیے ہوئے کمالات کسی میں اگر موجود ہوں تو شرک نہیں ہوتی ذاتی چیز میں شرک شریک ہوتے ہیں صفاتی میں تو ہوتے ہی نہیں نا جو کسی نے دیے ہوں عطائی میں تو شریک نہیں ہوتے جیسا کہ شریک سے کہتے ہیں میں اپنی مثال دیتا ہوں جیسے ہم چار بھائی ہیں ہمارے باپ کی زمین تھی اس زمین میں ہم چار بھائی جو ہیں شریک ہیں برابر کے شریک ہیں جتنا مجھے ملے گا اتنا میرے دوسرے بھائی کو اتنا تیسرے کو اتنا چوتھے کو ہے جی تو یہ ہم سب شریک ہیں اگر اس میں سے کوئی ہم میں سے کوئی کسی کو کوئی حصہ دے دے اور کچھ حصہ دے دے اور وہ عطا کرنے کے بعد بھی وہ شریک نہیں ہوگا وہ شریک نہیں ہوگا وہ اس میں داخل بھی نہیں ہوگا اسی طرح عطائی چیز میں شریک نہیں ہوتا تو جیسے آدمی ہے سنتا ہے دیکھتا ہے جی اور اللہ کے اللہ کا دیکھنا اور سننا اس کا ذاتی ہے ہمیں اس نے عطا کیا ہے اور یہ اتقاد رکھے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صف سم اور بسر کی عطا فرمائی ہے تو وہ مومن ہے محمد ہے وہ مشرق نہیں ہے اس پر مشرق کا ہونے کا پتوا نہیں دیا جا سکتا ہاں جی؟ اور مشرق جب ہوتا ہے کہ یہ مانتا ہے کہ آدمی میں یہ جو دو سفتے ہیں دیکھنا اور سننا اس کی ذاتی سفتے ہیں اور یہ ذاتی ماننے کی وجہ سے یہ کافر اور مشرق ہوگا قرآن پاک میں اللہ تعالی کی سفات میں سمیع بھی ہے بصیر کا بھی ذکر ہے اور بندے کی صفات میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں لیکن کسی نے شرک کا پتوا نہیں دیا نہ کسی کو مشرک کہا ہے نہ مشرک مانا ہے کیوں یہ اللہ کی عطا سے ہے وہ اللہ کی ذاتی ہے اور اللہ کی یہ سفتے جو ہیں وہ اگر یہ انسان میں آ جائے تو شرک نہیں ہوتی کیوں فضال نہ ہو سمی ام کیونکہ اس کو تو اللہ رب العزت نے سمیع اور بصیر بنایا ہے اللہ بذات خود سمیع بصیر ہے اور اس کو بنایا گیا ہے فاجا النا ہو سمیع تو یہ شرک اس لیے نہیں کہ انسان میں جو سما اور بصر ثابت کی گئی ہے وہ عطائی ہے خدا میں ذاتی ہے اس قسم کی سینکڑوں مثالیں جو ہیں کتاب و سنت میں موجود ہیں جو دی جا سکتی, جا, جا سکتی ہیں جن کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کسی میں کمال کو ممکن البشر ہے غیر اللہ میں اتائی مانا جائے تو شرک نہیں ذاتی مانا جائے تو شرک ہے اگر ذاتی عطائی کا فرق نہ کیا جائے تو پھر انسان ہر بات میں مشرک ہو جائے گا مثلا یہ کہے میں سنتا ہوں میں دیکھتا ہوں میں موجود ہوں غزہ نے قوت دی ہے پانی نے پیاس بجھائی ہے آگ نے جلایا ہے سردی نے نقصان پہنچایا ہے دوا نے فائدہ دیا ہے ہاں جی یہ سب باتیں اگر یہ ذاتی اور اتا کا فرق نہ مٹائے علیحدہ علیحدہ ذاتی اور اتا علیحدہ نہ کی جائے تو ان سب باتوں میں آدمی مشرق ہو جائے گا پھر تو ہر بات ہی جو ہے وہ شرق جناب نظر آئے گی حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جب کہ ایک مسلمان یہ کہتا ہے دوا نے شفا دی تو اس عقیدے کے ساتھ کہتا ہے دوا میں شفا دینے کی طاقت اور تاثیر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے جی اللہ کی تاثیر پیدا کرنے سے یہ ہوئی ہے اگر ذاتی مان لیا جائے تو شرک ہے اگر اتا کے طور پر مانا جائے تو ہر شرک نہیں ہے جو شخص عطائی کمال کو غیر اللہ میں ماننے کو شرک کہتا ہے جاہل ہے اگر جان بوجھ کر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہے صحیح بات ہے یہ اگر وہ جان ایک بات کو سمجھتا ہے اور سمجھنے کے بعد ایسے کلمات ادا کرتا ہے تو ایسے کلمات جو ہے ادا کرنے, ادا کرنے والا کافر ہے کیونکہ اس نے عطائی کمالات ماننے والے کو مشرق کہہ کر یہ ظاہر کر دیا کہ اللہ کے کمالات صفات عطائی ہیں اور وہ مستغنی اور بے نیاز نہیں ہے اس وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ اللہ احسان کے بارے میں بھی ہوگا اور اس کے بعد جو ہے چند ایک درد جو ہے نا ان اللہ عند علم السا اس آیت پر ہوں گے اور اس پر اس کے الفاظوں پر اور اس کی تفسیر پر تفسیر کے ساتھ جو جو روایتیں آتی ہیں انشاءاللہ اللہ سب کو دیکھا جائے گا اور ان روایتوں کو بھی دیکھا جائے گا جو اس سے جناب ان آیت کریمہ جو حضور علیہ السلاۃ وسلام کے علم کو قیامت کے علم کو اور دیگر علوم کو ثابت کرتی ہیں وہ انشاءاللہ وہ آئے بھی لائک جائیں گی ان دو تین درسوں میں اور اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفی عطا فرمائے جزاک اللہ, اللہ و خیر حضرت ماشاءاللہ اللہ چلے بھائی اپنا اپنا ہینڈ ڈی جی جائیں یا پھر میں آپ کے ہینڈ ڈیجے کروں جزاک اللہ خیر حضرت عمران بھائی آپ ہیں جناب روم میں عمران بھائی آپ ہیں روم میں اللہ خیر تو کوئی بھائی آئے یار آمین انکل آپ ہیں روم میں اللہ اکبر اللہ یہ طرح تھا بھائی حضرت جی کہتے ہیں ویتر میں ہم لوگ جو رفید دعائیں قنود کے لیے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آبی زیادہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت پھر رفیدے ہیں تو آپ اس وقت بھی کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کا اگر کوئی جواب مل سکتا ہے تھوڑا سا کہ جو دعائیں قنود کے لیے ہم اٹھاتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اللہ وبرکاتہ ہوں میں تو آیا تھا اس لیے کہ آپ سے یہ کہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ روم میں چلتے ہیں کتنے دنوں سے ہم لوگوں نے سبق نہیں پڑا جی تو جی تو انشاءاللہ میں بتر کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں اس سے پہلے میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ تھوڑا نا میں نے وہ سنا ہے جو ریکارڈنگ آپ پلے کر رہے تھے میں نے وہ سنی ہے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے اس سے بہت تکلیف ہوئی ہے جی بہت تکلیف ہوئی ہے وہ جی ریکارڈنگ <تصال> سننے کے بعد اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ مت پوچھئے گا <تصال> اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے یہی کہہ سکتا ہوں اور کچھ نہیں میں ایک منٹ بس جواب دے رہا ہوں آپ کو یہ ایک منٹ بس ایک گلاس بس پانی پی لوں گی جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وہ حضرت بس ایک دو تین دن مجھے اور دیں پھر انشاءاللہ میں کہتا ہوں باقاعدگی سے شروع ہو کیونکہ ابھی بھی وہ آج انہوں نے پھر روم اوپن کر دیا ہے درس فک لائف درس فکہ حنفی تو ادھر لڑکوں نے بھی روم اوپن کر دیا وہابی نہیں کیا شیطان وغیرہ جو بھی ہے تو بس یہ دو تین دن کی بات ہے پھر انشاءاللہ وہ میں کیونکہ متوہتر انویٹیشن آ رہی ہیں کہ بھئی ان کو بولا کہ ابھی سفر کرو میں درس ختم ہو جائے گا تو پھر میں آؤں گا آج حضرت مائک السلام علیکم آپ کو جواب دے دوں پھر میں بترکا وطر جی آپ سن لیں کہ ہمارا کوئی طریقہ سنت کے خلاف نہیں ہے ہمارا کوئی طریقہ سنت کے خلاف نہیں ہے بالکل سنت کے مطابق ہے الاستعاب میں جلچار میں سفر نمبر چار سو اور پنجہ اور اکوجا میں یہ بات یہ ہے حضور علیہ سلاد السلام نے قادہ کیا پھر کھڑے ہوئے دو رکعات جو ہیں پڑنے کے بعد تیسری رکاوت میں سلام سے فصل نہیں کیا ہیں جی اور پھر کلچری پڑی یہاں تک کہ جب اس سے فارغ ہوئے تو اللہ اکبر کہا پھر دعائیں قنو پڑی جو اللہ کو منظور تھا یعنی یہ رفاع دین کیا ہے یہ مصنف ابن ابی صحبہ میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے جب وطر میں قنوط پڑتے دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ سے وہ اس کو فصل کرتے تھے ٹھیک ہے مصنف ابن ابی صحبہ جلد دو میں موجود ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی طریقہ تھا جیسا کہ امام بخاری نے جز الرف دین میں اس کو لکھا ہے اپنی کتاب میں جز الرفاع دین میں ابو عثمان کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قنوت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے کانوں تک نہ اٹھاتے تھے اور اسی طرح مجموعہ زواید میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب اسی طرح نقل کیا ہے اس طرح کی بہت سی روایتیں موجود ہیں تو ان کی عبارتیں بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں گا میرا خیال ہے مجھے بھی اس روم میں انوائٹ کریں لیکن میں کیوں نہیں آتا اے اے اے ایسے او مائک پر اور مجھے نہیں بھی آنا چاہیے اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ذلیل قسم کے ہوتے ہیں اور جس سے یہ عزتوں عزت پر کیچڑ اچھالتے ہیں جی تو اس لیے وہ جو غیر اسلامی روم ہے میں نے اس میں کبھی سلام بھی نہیں لکھا آپ نے دیکھا ہوگا تو میں نہیں لکھتا اس لیے کہ اس میں مسلم غیر مسلم اور بد مذہب اور پتہ نہیں بد عقیدہ لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم